أعوذ بالله السميع للين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حناطاء ويقينوا السلاة والأطوى الزكاة وظالت فيه وعن نبي غريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان عجال يخفلون بالدين الدين ويلبسون من ناس جلود الضعن من الليل ألقنتهم أحلى من الأسر وہ خلو بہوں خلو بے آر او کماکان سوال محترم شامعین ہم نے سورت بینگنا کی ایک آیت اور سنن تلمیٹی کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے آج اس کی حدیث اور اسی آیت پر ہم گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق میں سے فرمائے اور انسان جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے ان اعمال کے قبولیت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے عمل میں اپنے دل اور ارادے میں اخلاص پیدا کرے انسان اگر اخلاص کے ساتھ نیک کام کرتا ہے تو اس کا نیک عمل اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول ہے اگر اس نے اخلاص کے ساتھ عمل نہ کیا تو اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں اس کے سارے اعمال آئے اور بے کار ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات نے اس چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے امن کا نرجو کا ربی کلیام المن صالح ویوش ریکو کی عبادت رب ہی تم نے سے جو انسان چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے اس کا رب ہو فلیا امن امن ان چاہیے کہ نیک امال کرے امن سارے کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے یعنی اپنے اندر اخلاص پیدا کرے اور یہی ٹھوس اور یہی اصلی دین ہے رب ال نے فرمایا وماں امیر امدا لی ابودمواہ مخلسین لہدین ہونا سا جتنے انبیاء جتنی امتیں اور قومیں گزری ہیں ہم نے سب کو ایک ہی حکم دیا تھا کہ مخلصین مخل سین لہدین وماں امیر امدا لی ابوداہ مخلسین لہدین ہر ایک کو ہم نے یہی حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا تو عبادت کو خالص کرتے دیں ذرہ برابر اخلاص میں فرق آیا تو انسان کے سارے اعمال برباد کر لیے جائیں گے پھر رب العالمی نے فرمایا ویشلا نماز قائم کرو اور زکات دیتے رہو رہوقیم یہی مضبوط اور ٹھوس دین ہے جو ہم نے اس نے عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر اخلاق پیدا کرے اخلاص خاص طور سے دو چیزوں سے قبولیت عمل کے لیے بہت بہت بڑی شرط ہے کہ انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کرے خصوصاً دو چیزوں سے نمبر ایک ریاکاری سے ریاکاری کوئی عمل کسی کے دکھلاوے کے لیے نہ کرے جو عمل کرتا ہے اس میں صرف اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی مقصود ہو ذرہ برابر دکھلاوا نہ ہو اگر انسان نے کوئی عمل کیا دکھلانے کے لیے تو اس کا سارا عمل اس کے لیے قیامت کے دن وبال جان بن جاتا ہے اور یہ انسان جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے اسی کے لیے ریا کو ریاکاری کو شرک کے اثر کرا دیا گیا ہے ریاکاری بھی کیا ہے شرک ہے شرک ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے تو پہلی چیز ایک انسان اپنے آپ کو رہا خاندی سے بچائے دوسری چیز جس سے انسان کو اپنے اعماد اور اپنی نیت میں نیت کو بچانا چاہیے اخلاص پیدا کرنا چاہیے دوسری چیز سے خالص رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے جس کو عام طور پر ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں ریاکاری کاری کو سب برا سمجھتے ہیں سب غلط سمجھتے ہیں لیکن دوسری چیز یہ ہے خاص ہوتے سے کہ کوئی بھی عمل اللہ تعالی کے یہاں قبول ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اس عمل میں کوئی اپنا ذاتی دنیاوی مفاد پیش نظر نہ رکھے خالص سو فیصد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں درا برابر اس کے اندر یہ ان شاء نہ ہو چلو اللہ تعالیٰ آج دے گے اور ثواب بھی ملے گا اور یہ بھی کام ہمارا بن جائے گا یہی بے دگار پیدا ہوتا ہے انسان اپنے دنیاوی مفاد کو مد نظر رکھتا ہے لیکن اس کو پورا نہیں سمجھتا امام نس رحمت اللہ علیہ نے بسنت صحیح حضرت ابو اماما الحارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا اس حدیث کو سن دینے کے بعد بات بہت واضح ہو جائے گی ابو اماما الحارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان نظر نبی وسلم فقان یا رسول اللہ رجا کی شبیل کہتے ہیں ایک شخص نے کہا اے نبی علحی سراس نام کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک شخص نبی علیہ سراس نام کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ایک شخص ہے ایک آدمی ہے وہ رضا رجولن وہ آدمی جہاد کرتا ہے جہاد پہ بڑا عمل اور کیا ہو سکتا ہے وہ جہاد کرتا ہے لیکن جہاد کرنے کے وقت یورید الجرا و فکرا جب وہ جہاد کرتا ہے تو یوریڈ الجر اجر کے معنی اجرو سواب وہ جہاد کرتا ہے تو اجرو سواب کی نیت رکھتا ہے یوریڈ الجر سوال ذرا دیکھے یا رسول اللہ ان نار دوری ڈال اجرا وکرا یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے اللہ اپنی جان اپنے مال کو لے کر کے میدان جنگ میں کپارک اور مشرقین سے لڑنے کے لیے اتر جاتا ہے لیکن یرید الجرا وہ ذکر اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے پہلا مقصد ہے کہ یریید الجرا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے دیں گے جہاد کے جو سزائر ہیں اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ وہ دے دے گا اور نمبر دو وہ ذکر سوچتا ہے کہ چلو اسی بہانے ذرا ہمارا نام بھی روشن ہو جائے گا دیکھیں ریا تو نہیں ہے اپنی شہرت مد نظر ہے کہ لوگ ہمیں بھی ہمارا اسی سے ہم کو لوگ پہچان دیں گے صرف صرف اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا ہے بلکہ اللہ کے لیے بھی لڑ رہا ہے ظاہری سگور کو نے کیا کہا یا رسول اللہ ان ناراج الزا یل و فکرا یا رسول اللہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی رام اشتہار کرتا ہے یہ اور نیت کیا رکھتا ہے یوریڈل اجرا و ذکر ازر و شواب کی نیت تو پہلے ہے و ذکر اور ساتھ ہی میں ہے چلو اسی بہانا میرا نام روشن ہو جائے گا ہم کو بھی لوگ پہچان لیں گے ماں اب بتائیں اس کو کتنا عزل و ثواب ملے گا کیوں صرف اپنی شہرت کے لیے نہیں پہلا مقصد تو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عزر و سواب کے لیے لیکن تھوڑا سا مقصد اس کا اسی بہانہ لوگ پہچان لیں گے تو اب آپ بتائیں اس کو کتنا اجر و سواد ملے گا اللہ اکبر اللہ کے نبی اللہ کا فرمایا لا شیع لہو اس کو سرا برابر اللہ تارا اجر و سواد میری بھائی ہو اخلاق ہونا چاہیے ذرا غور کریں یا رسول اللہ یورید العجر و بکرا وہ پہلے نمبر پہ تو جہاد تو اس کا کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں و سواب پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا کیا کہتا ہے وہ ذکر لوگوں میں ہمارا نام ہو جائے گا ہمارے لوگ ہمیں لوگ پہچان دیکھیے یہ بھی کوئی ایک لڑنے والا ہے فما نحو اس کو کیا ملے گا ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھتا تو کیا کہتا بھائی ارے بھائی زیادہ نیت تو اجر و سواب کیے تھوڑا سا اگر شہرت و چاہتا ہے کیا فرق پڑتا ہے سمجھے نا یا بہت آپ فیصلہ کرتے تھے کیا بھئی چلو نوے فیصد اجر و ثواب دے دے گا اور دس فیصد اللہ تعالیٰ گٹا کر کے دنیا کے لیے اس کو چونکہ نیت میں تھوڑا سا فل وکت اس کی نہیں ہے لیکن اللہ تم نے کیا سما فلا اس کو سرنا برابر اللہ اجر و ثواب نہیں دے گی فاد فلاسان اس شخص کو بڑی حیرت نہیں ارے اللہ کے رسول سر کیسے فرما رہے ہیں بے چارہ اپنی جان اپنی اپنی جان اپنا مان لے کر کے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آیا اتنا بڑا عمل کر رہا ہے اور تھوڑا سا اجر و سواب کے ساتھ اجر و سواب کے ساتھ تھوڑا سا تھوڑی سے شہرت چاہتا ہے تو بالکل اس کو اجر سواب نہیں ملے کم سے کم جتنی نیت اچھی ہے اتنے تو سواب ملنا چاہیے اور اللہ سر فرما رہے بالکل نہیں اللہ اس لیے اطمینان نہ ہوا پیر مرتبہ اس نے یہی سوال کیا سوچتا تو شاید ازداری کی ہے نیکی نیت دے گا اور جتنی نیت برائی کی ہے شہرت کی ہے دنیا کی اللہ تعالی نیکی کاٹ دے گا لیکن نہیں دین متوار کر میں لا کا لہ آپ نے دیکھا کہ یہ تو ایک ہی سوال دین متبادہ کرا اور میں جواب بھی دے رہا ہوں جس کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو اب آپ نے Hey, تیسری مرتبہ لا سعید اللہ کہنے کے کہ بعد سنمایا سن لو ان اللہ لا یق بالو امن ان لال ماکان خال ماک علی اللہ خال سن وب تی ابھی میرے بھائی یاد رکھو تم کیوں بار بار سوال کر رہے ہو تم کو ایسے انسان سے کیوں اتنی ہمدردی ہے ان یاد رکھو ان اللہ لا بالو امن اللہ تعالی صرف وہی ایک عمل قبول کرتا ہے جو خالص سو فیصد اللہ سو فیصد خال کے ساتھ کیا جائے دل, دل میں ذرہ برابر اخلاص کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو وہ اور صرف اللہ کی رضا چاہی جائے ذرہ برابر کوئی اپنا دنیاوی مفاد نہ ہو تو میرے بھائی جو کہنا چاہتا تھا وہ ایک ہے ایسے جو کہنا چاہتا تو وہ یہ ہے کہ ہمارے روزے ہماری نمازیں ہمارے حج ہمارے عمرے ہمارے صدقات اور سہران ہمارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ ہوتا ہے جتنا بھی نیک کام کرتے ہیں وہی نیک کام اللہ تعالیٰ کے یہاں کابل قبول ہوگا جو سو فیصد خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور صرف اللہ کی رجحا مقصود ہو نہ ریاکاری ہو نہ کوئی اپنا کوئی دنیاوی ذاتی مفاد ہو اگر آپ کے اندر سوا برابر چلو نماز پڑھیں گے اور فائدہ کیا ہوگا وہاں اے سی لگائے تھوڑی دیر بلاوٹ آ گئی تھوڑی سی آ گئی ملاوٹ تھوڑی سی سو فیصد مسجد میں آنے کا آپ کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے یہی وہ حدیث ہے اللہ اکبر کر کتنی حیرتناک حدیث سنن سرمدی کی جو میں نے حدیث پڑھی ہے کس قدر اللہ رسول نے وہ سنائی ہے آپ نے ساتھ رمایا اے لوگوں یا خروجوں کی آخری زمانے ریجان میری امت میں آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے یا خروج ری آخری زمان میری امت میں آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے کون سے لوگ ہوں گے یکی نیا دین کے ساتھ اپنے دنیا کے مفاد کو حاصل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو ایسی دنیا داری سے بچائے جو دین کے بہانے سے آئے یختلون دین اب اس دنیا آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی دنیا چمکانا چاہیں گے دین کے نام کا ابھی بات سمجھ یعنی دین کو ہی رے بہانے بنائیں گے نام دین کر لیں گے لیکن مقصد دین نہیں ہوگا مقصد ان کا دنیا ہوگا لوگ آگے بڑھا سنو ویل وَيَلْبَسُونَ بسونا لنڈا سے ویل بسونا لنڈا سے جلو افزانے میں لوگوں میں اپنا اپنی دین داری امانت پیانک کا سکا جمانے کے لیے کپڑے بڑے ہلکے پھلکے کے معموری کے پہنے کے تاکہ لوگ سندے بہت بڑا یہ دار اللہ اکبر پھر آگے برآب سنو بات کیسی ہوگی ال تنا تم احل منل اصل اور بیٹھ کر کے بات کریں گے تو شہد سے زیادہ میٹھی ان کی زبان تم کو نظر آئے گی اللہ تعالیٰ ان تمام بدترین خطرتوں سے بچائے لیکن یہ لباس بھی جو پہنا گیا ہوگا سادہ اور میٹھی زبان بھی جو استعمال کر گی وہ صرف اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی دنیا بنانے کے لیے لوگوں پر دین کا سکہ جمع کر کے اپنا اعتماد حاصل کر کے اپنا دنیا بنانا مقصد ہوگا دینداری مقصد نہیں اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے اسی لیے اللہ کے سلان کے کیا بنے فرمایا وہ عروبہ قروب بے آپ یاد رکھنا زبان ان کی بات کریں گے بتائیں گے تو شہید سے زیادہ میٹھی ہوگی اللہ اکبر اور لباس ان کے بڑے سادے ہوں گے دیکھ کر کے تجربہ سمجھے پڑا شریف انسان ہے لیکن وہ کلوب ہولوب سے لیکن سینے میں دلج ہوگا انسان کا نہیں بلکہ خوخار پھیڑیوں کا دل ہوگا تم لوگ جاگنی طور پر دیکھ رہے تو دیکھو گے لیکن اس کا پاٹن کتنا بگڑا ہوا ہوگا غلوب ہوں گلوب اس کے دل چاہو گے خواہان ہوں گے جس طرح سے ڈھیر کبھی بکریوں کا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہمیشہ بکریوں کو نقصان پہنچانا چاہے گا گھر کے مسکین پر کر کے کھڑا انتظار کر رہا ہو کہ بکری اور قریب آ جائے تو اس کو کچھ نہیں آپ نے ساتھ رمایا کرو بھوم قرو بد جس طرح سے دھیرے کے دن میں بکریوں کے متعلق رحم اور ہمدردی اور اخلاص نہیں ہے ایسے ہی تمہارے لیے وہ مخلص نہیں ہوگے صرف تم سے مال حاصل کرنا ان کا مقصد ہوگا قروب قرو بیا باہ اکبر اب نبی رہتا ہوں وہی کیا سناتے ابھی یغترون ام علی اجش اللہ تعالیق سوجن یہ دنیا کے لوگوں کو اس طرح سے بےوقوف بناتے ہوں گے اور آسمان پر فرشتہ کیا کہتا ہوگا ابھی اگر روز میرے فرشتوں پر دیکھو یہ لوگوں کو میرا نام میرے دین کا نام لے کر کے دھوکہ دے رہا ہے بات ظاہر کرتا ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں یہ تین ہی دین ہے حالانکہ وہ لوگوں کو بے بےفوف بنا کر کے دین کا نام لے کر کے لوگوں کا مار حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی, چا, اپنی چمکانے کی اپنی دنیا بنانے اور چمکانے کے فکر میں لگا ہوا ہے اب ارش ترے گور رشتہ یا کہ یہ کتنا جریف انسان ہے کہ میں اس کے معلوم ہے کہ میں اس کی حرکت کو دیکھ رہا ہوں لیکن اس کے باوجود میرا میرے دین کا میرے نام کا بہانہ بنا کر کے قوم کو دھوکا دے رہا ہے وہی بات اب اللہ کیا کرے گا ذرا سننے کے لائے ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے میرے بھائیوں ہر <تصفح> عمل ایک ریاکاری سے پاک ہو اور نمبر دو کوئی بھی دین کا کام اس میں اپنا ذاتی مفاد مد نظر نہ ہو ہمیشہ دین کا کام مد نظر ہو اللہ کی رضا ہو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہو اب آگے اللہ نے کیا فرمایا ایسے لوگوں کو کیا حصر ہوگا اللہ اکبر سبھی حلف تو کون فرمایا اللہ تعالیٰ سبھی حلف تو لاب اثن ہا متن ہری مریانا او کما کا رہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں انتظار کرو یہ قوم کو نہیں پتا چل رہا ہے. بھولے یہ بولے بھالے مسکین ہے یہ اس میں دین کا لبادہ دین کا بہانہ بنا کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں اور میں اس کے ساتھ کیا کروں گا فضی حلف تو فرشتوں دیکھو میں اپنے ساتھ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں لا بسالا ہاں الا یہ کتنے قوم کو دین کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں لاب اصل لانا منہ انکریف انہی کے لوگوں میں سے ہم ایسے کتنے انہی کے لوگوں کو ہم ایسا کتنا بنا کر کے ان میں مسلط کر دیں گے کہ سدا الحری حیران شہر اور دنیا کے سارے دانشور پریشان ہو جائیں گے کہ کتنے دن تک اس نے ہم کو دھوکہ دے رکھا تھا اور اس مسئلے کو کوئی سلجھانا چاہے تو کوئی دانیشور اس مسئلے کو سلجھا نہیں سکتا بڑی شدید وعید ہے میرے بھائیوں ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم مسجد میں آئیں تو مقصد صرف اللہ کی رضا ہو بس پیسہ بھی کسی کو دیں تو مقصد صرف اللہ کی رضا ہو اور ہم جیسے لوگ اگر آپ کو دین کی باتیں بتائیں تو اس میں بھی اپنی ذمے داری کے ساتھ ہو اور صرف مقصد یہ ہو کہ اللہ نے جو ذمے داری ہم پر ڈالی ہے وہ ذمے داری ادا ہو جائے اور اللہ ہم سے رابہ رازی اور خوش ہو جائے سر برابر اگر اس کی چیزوں کے ساتھ آپ نے ریاکاری یا کوئی ذاتی مفاد اپنا مد نظر رکھا تو نبی علیہ السلام کا فرمان اب رضی اللہ کے تمہارے سارے احمد تمہاری ساری حرکتیں تمہارے سارے گفتار اور کردار اللہ تعالی سے دور کر دیں گے تمہاری وہی عمل تمہاری وہی حرکت تمہاری وہی باتیں تمہارے وہی چال چلن صرف قیامت کے دن وہی کام آئے گے جن کے ذریعے تم نے اللہ کی رزار خوشنوزی حاصل کرنا مقصد تھا اگر ضرور برابر دنیا کو مد رکھا تو وہ دین وہ تم کو جنت سے دور کرنے والی اللہ تعالی سے دور کرنے والی دین سے دور کرنے والی چیز ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیقت سے فرمائے اور ہمیں اخلاق سے بچائے ہماری عبادات ہمارے نیکام کو ہر قسم کے ملاوٹ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے باقی ان شاء اللہ اگلے ہفتے اکول کو لہٰذا وز تک فر اللہ کا